امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو علامہ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریحیوں کی ہے مطلب یہ ہے کہ باعزت و باوقار آدمی کبھی ذلت و توہین گوارہ نہیں کرتا اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا اور اگر زلیل و کم ظرف کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے گا تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور وہ اپنے کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ آور ہوگا